محمود چشتی صاحب تشریف لاما مولانا سلطان محمود چشتی صاحب جو کہ ڈیرا اسمل خان سے تشریف لائے ہیں انہوں دبتے کتاب دن لگیا اسی آپ کے پیٹن کا سبوت دینا نارا جی مان ہوا لا ہفنا والسلام سلا سید سر وخاتم الانبیاء بن المصطفى وعلى اله أول الصدق والصفا بسم الرحمن پانجی سبحان شبحان لذی اصرابی مسجد دل ہرام مسجد دل اک سار الدی بارک نو لو من آمل دلہ ہی سدک لا حلالی سد کب بلگ نار رسول کریم امین نلہ ہلاسمل یا ائو ہلدی نمو علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ذوق <سلام> شوق نال بلند پڑو السلاتی یار سی یا سیدی یا رسول اللہ یا و مکرم عزت ماب جناب قبلہ مولانا سید شہزاد الحسن صاحب دیگر سنی حنفی مسلمان دوستو بھائیو بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمدو سنا درد خاتمل و سنا دو باد اللہ حج ال شانہ بارگہ دانا فریاد ہے کہ مولا تعالی دنیا بھی, بھی نفس و شیطان دے ہر شرط اپنی رحمت کی دائمی پناہ نجاتتا فرما اللہ و تبارک و تعالی پاک حبیب کے جوڑیا مبارکوں کا اشلاح اعمال دی توفیق عطا فرماوی برادرم جناب حبیب جامی صاحب سالانہ محفل پاک کا استعمام کرتے ہیں خشو سواب برکت اج بھی الحمد للہ انہوں نے عادت کے مطابق سالانہ محفل اس محفل شریف کا اہتمام ہے اللہ تبارک و تعالی برادر مبیب صاحب اور جنہ دوستہ نے بھی اس محفل پاپ دے انہیں کت کے اندر کسے قسم کا تاون کیا تا رب سولہ بانیان محفل شرکائے محفل دی حاضری اپنی بار گاہ قبول فرماوے قبول فرما کے اجر عظیم کا فرما رہے دنیا آخرت سونی فرما رہا <سؤال> ابھی گرامی وقت کافی ہو گیا میں کچھ دوستانے چہرے کے اوپر نیند دے غلبے کے گلبے کے آسار اس واسطے جناب دا زیادہ وقت نہیں لوگ نہایت اختصار دنال جناب کے سامنے جس موضوع سے کلام کروں گا ماہ مبارک بھی مناسبت لال اس موضوع اور ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں کے بارے میں اکابرین اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یعنی اج سمجھو میری عادت ہے میں اپنے تکلم دے اندر اپنے یعنی کلام دے اندر تسنو بناوٹ الفاظ ان چیزوں کی کوشش نہیں کرتا میں کوشش کرنا کہ الفاظ بھامیں جنن جتکے ہوں مند سادے الفاظ ہوں مگر جڑی گل کر رہے اس گل نو میں آپنے سامعین دے ذہنیچ بٹھا دے میں یہ کوشش ہوں من. اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے ایسا کلام نہیں ہونا چاہیے کہ جیڑا سنن والے دے اتوں ٹپ جائے کلام ایسا ہونا چاہیے کہ جیڑا سنن والے دے ذہنی سطح دے مطابق ہو ساد الفاظ دے اندر بالکل سادے الفاظ دے اندر ایک یہ دسا کیونکہ ماہ مبارک رجب شریف میں اور اسی ماہ مقدس کے اندر مولا دالا نے اپنے پاک محبوب لوں اپنے پاک محبوب لوں اپنے خاص مقام عرش عظیم سے بلا اور خاص مقام کی نسبت رب بلے بل نے سمجھے اجے خاص مقام دی نسبت نسبت میں رسول ولے کر کے کہہ رہے ہیں یہ مقام آپ کا ہے مولا تعالی نے اس ماہ مقدس کے اندر میرے باق نبی سرور اپنے خاص مقام یعنی ارش عظیم عرش عظیم سے بلایا اور اپنے کلام توجہ اپنے کلام کا قرب کے نال اپنے کلام کا قرب کے ساتھ لہنے اپنے حبیب کو موجرات یعنی لا شریک مولا لے اپنے محبوب لوں, اپنے قریب کر کے تے دیدار بھی کرا اور کلام بھی فرمایا زوک ناگ شبہ اللہ بول بولتے رہے جی زوکال زوک نالگ شبہ اللہ ایک ایک ہے تو جناب اس مناسبت نال ماہ مقدس کی مناسبت نال جناب دے سامنے ایک یہ گل کرجا شریف جڑا ہے یہ مولا دالا نے اپنے محبوب نوں بہت بڑا اور بہت عظیم عطا فرمایا اسی ماہ مقدس یہ دے اندر پھر کئی چیزاں آ نے توجہ ہے نا بندہ ابتدائی کلام سمجھ جاوے نا تے آخری کلام سمجھنا آسان ہو جائے اندر بہت ساری چیزاں آ نے جاج شریف کا سفر مبارک آپ سرکار دا آنا جانا پھر آپ سرکار دی سفر شریف دی نوعیت شریف حالات مقدسہ یہ پورا اے کس اے ایک قصہ ہے یہ الگ چیز ہے اس کسے دا اس سفر شریف دا مقصد ہے وہ الگ ہے اور ایک اس قرب خاص قرب خاص کا ایک خاص مولا آلہ نے اس قرب خاص دے اندر ایک خاص مقام محمدیہ کا اظہار فرمایا یہ الگ بات ہے توجہ ہے نا یہ بہت سارے پہلو نے میں جناب دے سامنے چند وہ گل رکھاں گا جی شد ضرورت ہے اور دوسرا یہ گا کہ معراج شریف دے بارے اکابرین اہل سنت اکابرین اہل سنت دا کی سی اور سان کی عقیدہ رکھنا چاہیے اور جڑے میراج بارے عقیدہ ٹھیک نہ رکھتے ہونا نہیں رکھنا چاہیے اس گل دی سمجھ آ گئی لوک لالا سبح گل بڑی آ گئی نے لیکن میں کوشش کروں گا بھائی تھوڑے جے وقت دے اندر اپنے کام سمیٹ لیں. مولا دال نے سورہ بنی اسرائیل پندرہ سپارے دی پہلی سورت اور اس سورت شریف دی پہلی آیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ارشاد ربانی فرمایا شبہ نل دی اصر اسراب اب دہی لائیم می نل مج دل ہرام دل اکسلبا الوی بارک نول ہولی من, من آیات ان ہو سمی بسی ذات باری نے فرمایا فرمایا پاک ہے وہ ذات تو پاک ہے وہ ذات اثرات جس نے سیر کروائی پہ عبد ہی اپنے بندہ خاص کو لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں منل مسجد الحرام مسجد ال اقسا مسجد حرام سے بڑی دور والی مسجد تک اقسا مسجد اقسا یعنی اکسا دان دور والی دور والی مسجد تک الی پالکنا ہولو وہ مسجد مولا فرماتا ہے وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے پرکھتے رکھی ہیں ہول نوریہ ہوں من آیاتنا تاکہ تاکہ ہم دکھائیں لینوریہو کہ ہم دکھائیں من آیاتنا اپنی خاص نشانیوں میں سے انہو ہوا سمیع البصیر بے شک اس آخری آخری جڑائے آخری جملہ ہے یہ دے دو مانے لے سمی البصیر بے شک وہ ذات دیکھنے والی ہے سننے والی ہے یعنی بے شک اللہ دیکھنے والا ہے سننے والا ہے یا یعنی بے, یعنی بے شک محمد ال رسول اللہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے یہ بھی تفصیلان موجود ہے اپنی طرفوں مالا نہیں بعد مام نے فرمایا ان یہ مولا صفت بیان ہوئی نے فرمایا نہیں یہ جانے والے کی صفت بیان ہو رہی ہے امی سمیع پسی ہو سورت کے اندر اپنے حبیب دے موجود دا ذکر فرمایا پہلے تین اس سورت کی پرکت صدقے جا اسرائیل دے اندر اپنے پاک حبیب دے موجائ میں دا ذکر فرمایا قربان جاوا میرے پاک لبی سر وسلم حدیث پاک دے اندر آتا کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات کے اسرائیل تلاوت نہ کی جو بندہ یہ سنی سنا باتیں نہیں ہے یہ وہ باتیں ہیں جو دلائل کے ساتھ مل سکتی ہیں بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ جو بندہ سورائے بنی اسرائیل کا بلا داغا اس کی تلاوت کرے اللہ تبار کا تعالی اس سورت کی برکت سے اس صورت کی برکت سے مولا تالا اس کے دل کو صاف بھی فرما دے گا ایمان سے بھی بھر دے گا اور ایک روایت اندر سورہ بنی اسرائیل دوسری سورہ سورہ سور سورم سورج جی دا ذکر فرمایا جڑے ایمان بچا کے سالا سترا کلب ہوم وایا کلو نم ستون سا دس یقولون کلب وایا کلو و یقولون تشا و ہوم کلب او اور لوگ جنہوں مولا تعالی نے رب سونے خاطر اپنا ایمان بچان دی خاطر اپنا علاقہ چھڈیا جا جنگلیں ڈیرا لاجو کہ سورت کے اندر وہاں کا ذکر آتا ہے یہ دونوں سورتان سورت بنی اسرائیل اور سورت کے شریف جمے کی نماز تو لے کے مغرب دی نماز دے دوران یہاں دونوں سورتوں دی تلاوت کر لے آوڑ والے جمعے تک مولا تعالی ہر ببا تو اس بندے دی حفاظت فرما رب اس خاص موجے کا ذکر فرمایا نا میرے پاس نبی ہر رات اس سورت کی فرما کے سو مگر <laughs> کرنا اکابرین سی دی دی اکثر بزرگ یا سورہ بنی اسرائیل دی تلاوت روزانہ کردے سن یا سورہ کت دی تلاوت کردے سن اے دو سورتوں قرآن, قرآن مجیب دیا ایسیا جہاں کی تلاوت کے بندے دیاں مشکل آسان ہو ٹل ٹلدیاں نے بیماریاں دور ہو خدا دا بندہ جس صورت کے اندر مولا تالا نے اپنے محبوبایا اس سورت کی برکت بنا دی ہو رہا ہے وہ کسا کنیاں برکتوں والا گا ہو گل بڑیاں نے کرنے والی بندہ بندے کا دل کر دے اس گل نڑکتے ہی رہے پھر ہر دل دا ہر دل دا ایک اپنا لطف ہوتا توجہ نہیں جی بہرحال میں اگے چلنا گلان زیادہ کر لیا سدکے جا مسائل زیادہ وقت, وقت بخط بخط مولا تالا نے فرمایا سبھی پاک ہے وہ رات جس نے سیر کرائیب خاص کو لے رات کے تھوڑے سے میں مخت میں سوال پیدا لیلن لفظ کوئی ایسا نہیں ہے جا مانا ہوا جہ نکلیا نکل کتنا مانا یہ لیلن لام دی دوسری جنہوں علامت تنوینہ کیا جاتا ہے دوسرا پیش دوسری زیر دوسرا دوسری زبر یہ تنوینے تنوین مانا پہی دین دیئے رب نے نسیاوے اے لوگو ازا محبوب نسیر کرائیے رات ساری نہیں لائی رات کا تھوڑا جہا حصہ مختلف پی دس کے قرآن دی حال زیر زبری میرے نبی دی شان مگر یہ سمجھ واسطے خاصا کا ساتھ وے ماں گل نہیں سمجھ آ سد کے میرے میاں شاید فرما نے میاں محمد بخش فرما میاں صاحب فرما نے فرمایا شدہ پتہ زیرا زبرا شان تیری آیا والا قرآن دی ہر زبری میرے پاک نبی کی تعریف پہ کر دی فرمند نے فرمایا او زیرا زبر چھ پتا زیر سپرا شان تری بچ آیا آپ لوک خبر نہ کوئی پر خاصا رمر ہم کا خبر نہ کوئی پر خاصار زبایا رم دن راگ سبھان لا سنگیا مال کر لے لاتے تنوی تنوین دنوین پی دسدے ایک زبر کمال ایک زبر کمال ہے قرآن کا کمال تمجھے گا لمل مسجد دل حرام رات کے ایک حصے میں من... مسجد حرام مسجد اقسا تک مولا فرما ہے اصا اپنے یار نیر کرائیے ال مسجد دل کون سی مسجد اکسا وہ مسجد اکشا جس کے بارے میں شاید کہتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک بار اور آئیے ایک بار اور آئیے مسجد اکشا تیرا راستہ دیکھ رہی ہے قسم کر کے مسجد اکسا ن شہرت ملی میرے پا کر وغیرہ کون جانتا تھا شاعر ہے کیا خوب کا خوب کا شاعر کہتے آکائے اور بار اور تو باس فلسطین میا شاعر آخلا یا رسول اللہ ایک بار اور باس فلسطین آ رستہج خدا دکھا کردی کی گزرگاہ بن گئی ہے یاد کر دیا ایک بار اور تاس فلسطین رستہ دیکھتی ہے مسجد اخسار تیرا رستہ دیکھتی ہے لے لمے نل مسجد دل ہرام لل مسجد دل سار رات دیک رات ہسے مسجد بارکنا ہو او مسجد اکسا ارد گرد اثر برکت رکھیں رمتہ رکھی لیں پر رکھی لیں من آیاتنا تاکہ اص اپنے بت بھی کھائیے اپنیا خاص نشانیاں ان بے شک اللہ بے شک اللہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے بعض اماموں نے فرمایا نہیں اس کی نسبت محبوب خدا کی طرف ہے مولا اے لوگو بے شک میرا محبوب دیکھ اور سننے والا ہے وجہ کیا ہے بھائی وجہ یہ ہے فرمایا طویل سفر ہو لمبا سفر ہو اور جو چیزیں سفر جتنا طویل ہو نا اور چیزیں دیکھنے میں جتنی کثیر ہوں تو سفر کی طوالت کی وجہ سے چیزوں کے نقوش ذہن سے اتر جاتے ہیں فرمایا سفر جتنا لمبا ہو سفر وجہ بندہ جہاں چیزوں بھول جائے کثیر چوکھیاں ویخیا سفر بڑا تویل ہے چیزاں بڑی کثیر ویچیاں نے نے فرمایا ہوئے مت سمجھے میرا محبوب. محبوب. محبوب. محبوب سفر کر کے گیا راستے چ جو دیکھیا بھول گیا ہے نہیں وہ سمیع البصیر وہ دیکھنے والا بھی ہے سننے والا بھی ہے کیوں فرمایا اس واسطے فرمایا یہ میرے نبی کی طاقت ہے جو ہم نے دکھایا ہے اس کو اسی طرح ملوہیا محبوب خدا نے نبی پاک سرکار نے جو چیزاں ویخی نے کوئی یہ نہ سمجھے نبی پاک سرکار دورانے سفر آلم تو آلم دنیا یا آلم ارواح بتاط جمعات کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاک نبی سفرے محبے سفر ہوئے کہ کسی شہ تے خبر ہو گئے مولو نے فرمایا نہیں میرے محبوب نے سفر بھی کیتا ہے ہر شاید خبر سمجھے پہلے اور جو چیز دکھائی دکھائیاں نے ساڈے نبی ساڈے محبوب نے یاد رکھیں یہ طاقت مستفا تعداد ماما نے فرمایا ان ہو سمی ال بے شک اللہ دا نبی ویکھن والا سنن والے سدک جا کوئی آخ سمی بسیر یہ تو سفت مولا دیلا تالا دیفت تے جی نبی پاگ سرکار لائی تو کفرو شرک بن جائے گا شرک ہو جاوے۔ सिरकाले बेले भी झोखे होंगे जनाबे वाली जो इवे जी गल हो छेती सिरक का पकवाल छड़े मैं आख्या छल्या हो रब सोने अपने महबूब नहबूब नफता भी अता फरमाइया ने अपने नाम भी अता फरमा مولا تالا نے اپنا ہر خدا اپنے محبوب چ لٹایا وے سب کے جاوا اپنے محبوب ہر وہ مقام دے نہیں پہنچیا ہر ہر او عزت مقام کسی ہوبی نے نہیں پائی مولا نے دسیا وے کی نات والو اسا اپنے محبوب نقام بھی وکر دتے ہیں شاد بھی سدکے جاوا تا سد ال سلیم سد بنا کے سمبیا سید کا امام نبیا کا سردار امام ال سلیم میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دی امامت نو سی رات اسی رات ظاہر فرمایا وے دسیا لوگو میرے محبوب نکھو میرا محبوب اج آ کے مسجد اک سال ہی میرا محبوب امام ہے باقی سارے نبی میرے نبی دے پیچھے نے آئے آخر چلے آئے آخر چلے عظمت سارے وزمت سارا بنائی ہے رفت <anın> اور بلندی سارے وٹی دیتی ہے مولا تعالیٰ نے باقی موجہ باقی بھی مولا تالا نے جڑا اپنے نبی نوتا ہے کسے نبی کا موجدہ نہیں عطا فرمایا بعد بعد انبیاء نے مولا تالا کلام ضرور فرمایا لیکن نہیں فرمایا میرے پاک محبوب نے کلام فرمایا, فرمایا دیکھ قرآن بول گئے حدرت موسا کلی ملا حدرت موسا کلی ملا کر دے لیں. یا مولا मैं तेन वेखना चाहन तेरा दीदार करना चाहना مولا نے فرمایا ای اے موسا لل تر می ویگ سک تے تیک میں پہاڑا پہاڑ تے اگر پہاڑ برداشت کر گیا پھر ہو سکتا تو منو ویخ لے وے. ہو سکتا وے تیکھ لے جی پہاڑ برداشت کر گیا مولا سونے لے. اپنا کجلا پہاڑ تے فرمایا پہاڑ ریار ہو گیا نے فرمایا اے تو تھی ویک سکتا جاری آئیے اپنے محبوب دی اپنے محبوب دی واری آئیے عرش عظیم تے بلایا کول بہایا دیدار بھی کرایا پھر قرآن فرمایا گل پھروا تگا मेरे महबूब ने इस हाल च मैं वेख्या वे ना मेरे महबूब की अख चमकी ना गीए ना बती। راگ سب ماں بس نہمکی نہ کیوں میرے مولا نے اے دسیا اے تیری طاقت نہیں یہ طاقت میرے محبوب کی جنہیں میرے سامنے بہ کے مینو ویخنا جنابے والی سامنے بہ کے اکھ چمکی بھی نہیں گٹی بتی بھی سدکے جا اس طاقتوں خدا بتا جہاڑ دیواری آئیے آخلی ساڈے تو نہیں چکیا جاتا مخلوق نے بھی نہیں چکیا آخر کار اران جدو سینا نازل ہوئے دیکھ کنی کتنی شاید پہاڑ مگر قرآن قرآن دی واری آئی انہیں بھی پڑھا بنا جران بوجھ چکی میرے مستفا دینا میں جھکے پتہ لگتا ہے رب سونے اپنے محبوب کی بات کرتے ہوئے آلہ حضرت فرماتا ہے آلہ حضرت فرما نے فرمایا کس کو یہ پوچھے کوئی گل کرنے لم فرمایا کس کو سے تھا یہ سا سے کوئی کس کو سے تھا یہ سا سے پوچھے کوئی آنکھ والو والو پلاق آن بالی ہندی مت پلاخو سلو بلا آخو سلام آنکھی ہندی مت بلا آوستان آوستان. آوستان ہمت اے توجہ اختت تو فرمائی جنہ ماں جاگ د مولا تعالی نے قرب وہ اللہ کے نبی ہیں حضرت موسا مگر تجلّہ نہیں برداشت فرما سکے اور یہ مقام ہے مقام محمدیہ مقام اللہ رب العزت نال کلام مگر دیدار میرے مستفا کریم دا مولا تھالا نے مقام دا اظہار فرمایا اس خوجے دے اندر وہ اظہار اے فرمایا کہ موسا سلیم دی واری آئی ہے دیدار تو سڈے دیدار دی طاقت ان نہیں سی یہ میرے محبوب دی طاقت انہیں دور ترداشت نہیں فرمایا میرے محبوب نے میرے من کول آ کے ویخیا ہے میاں صاحب سے واسطے فرما نے میاں صاحب نے فرمایا سفید نور اس دے نور اس نور گرو اسلو تختی ارش ات اسلو تختی ات کلی بلا اللہ علیہ السلام آپ سرکار خود چل کے گئے خود خود چل کے جانا اور ہے اس کا بلانا اور ہے آپ چل کے گئے مولا تعالی نے اپنے محبوب نو خود بلایا توجہ نہیں جی فرمائی سنگیا اکلنا تا پیا کرنا تا کہ تینوں یہ بارے عقیدہ دسن لگا تتا لگ جاوے مولا تعالی نے فرمایا باقے ادات جنہیں سیر کرائیے اپنے بندے نو اپنے بندہ خاص نوں رات دے مختصر مختصی مختص سے دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصاد تک مولا تعالیٰ نے اپنے محبوب دی اپنے محبوب, دی اپنے محبوب دے میراج دے سفر دا ذکر فرمائے تنال سفر بھی عطا فرمائے رات دے رات دے سنگیا اتے میں سناواں تے جناب والی رات مک جاوے گی سد کے جا میرے پاک نبی سرور مولا تالا نے زمین کو بلکہ لا مکان تک تو بھی اگے تک سیر کرائیے لا مکان دی سیر کرائیے او مکان بھی کھائے لیں جڑے اج تک کسے ویے نہیں ہتھا کہ جبریل بھی نہیں ویخے جبریل بھی انہوں مقام تقامہ تو بے خبر ہے جہاں مقام جڑے مقام میرے پاک نبی سرور وی کے آئے لے صدقے جاوا سکیا سر صلی اللہ بلکہ بعد چیزاں بعد چیزاں مولا تالا نہیں ماما لکھا ہو بعد چیزاں مولا تالا نے, نے اپنے حبیب انج دیا بھی کھائی نے جڑیا کسی فرشتے ویکھیاں ہی نہیں یا رب وے یا رب دبیب جان سدکے اے تے سارا مولا تالا نے اپنے پاک پاپ کبھی موجدات فرمایا اپنا دیدار بھی کرا جائے کلام کا شرف بھی بخشیا کلام کا شرف بھی بخشیا وے کیخشیاب تے کروائے جڑے کسے نبی نے تے نہیں سدکے جا جناب والی ہر عام بندہ ہر آم خاص بندہ جانتا ہو بیانالی چیز بیان ہوتی ہے میرے پاخ نبی سرور میں راج ہوئی ہر کوئی بیان کر دے مگر چند چیزاں چند چیزاں جناب والی وجہ تختہ پلٹیا پیا مولا تالا نے اپنے محبوب نوجدات فروا جائے جہاں سی کے اکبر و بلا چسدیقی اور جڑے سن ابو جہال ورگے ہونا آسل ہوں تینوں اصل گل دس اصل چیز دساں سدک جاوا اس چیز کا نام توجہ توجو اسی شہر نام ایمان ہے بزرگ فرموندر نے فرمایا نبی دی زندگی نبی دی زندگی ای نبی دا مقام نبوت والا کسی عبادت کا محتاج نہیں ہوتا کی مطلب یہ مشقتوں ریاستوں خاص اتا ہوتی ہے مولا تالا فرما فرمایا رب کی اتا انکار کرا پکا کا فیر اے ہوئی ہے. سبحان اللہ وے مولا تعالی جنو چاہے درجہ تا فرما دے نبی چ بنا یہ اس سونے کی اتا ہے وہ جن چاہے اتا فرما دینا وے نبوت کا سلسلہ اپنے نبی اپنے محبوب تے ختم فرما دیتا کی مطلب میں ایک کروا سمجھا رہا تھا یہ عبادت نال نہیں لبدا لبا اللہ دی اے اللہ دی لالی اتا ہے اور بزرگ فرما دے تو چھوئے بزرگ فرما دے عطا اسی عطا کو ماننا ایمان ہے اسی عطا کو ماننا یہی ایمان کا نام ہے کہ وہ عطا ہے خدا بندی کو ماننا آپ گل سمجھ رہے خدا دی قسم کر کے نقتے جبان چ نہیں لگتے اللہ فکیروں کو لگے فکیر فقیران خدا کی قسم کر کے انہیں جتیاں سی کر اللہ کی عطا ہے है, है, है, है, اور جو اللہ کی اتا کو نام ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا مومن وہی ہوگا جو اللہ کی عطا کو بلال چونو چرا مالے گا خدا بھی قسم خدا بھی قسم اٹھا کے کہنا آج کچھ لوگ کسے نبی, نبی, نبی, دے نبی, دے نبی بارے شکی کوئی کسے نبی بارے کو بارے نبی ذات دے, دے, دے, دے, دے, دے, دے, دے بارے نبی, نبی پاک سرکار جڑا مولا دالا نے میراج والا دا فرمایا مولا مولادالا نے خاص کر کے منافک مملوں دی ونڈ کی دی محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہنا آسان ہے یہ کہنا آسان ہے پتہ تب چلتا ہے جب تیرا عقل نہ مانے لیکن تیرا عشق کہے کہ عقل کوئی چیز نہیں ہے اکل توجہ لیں گے فرمائیے جلیا بنیاد بنی اکل چول والے ابو جہال منافکی انہوں کو جھوٹا پھیملہ سر سی گل سمجھی میں اکا ونڈ پیا کر چھتا خدا قسم کر کے آنا ابو جہل کا پوتر بلکہ آدھے تھی ود گیا سی ان اقل سے تو وے میرے مولا نے فرمایا بلکہ بزرگ فرما نے بزرگ فرما نے فرمایا جس نے نبی کے موجنے میں شک کیا اس نے صرف موجنے میں شک نہیں کیا بلکہ اس نے اللہ کی عطا میں شک کیا ہے اور جس نے اللہ کی عطا میں شک کیا ہے اس نے اللہ کی ذات میں شک کیا ہے اور جس نے اللہ کی ذات میں شک کیا ہے کی کی وہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کوئی ستی برادری کوئی پلے پہ کوئی ہے کوئی اور میں بغیر سر مسل مثلا اللہ تبارہ کا وت آتا والی دا اور مقام نبوت ایک خاص اللہ یعنی لوگ کچھ وہ بھی آتے ہیں جڑے آخر زندگی کے زہد و تقوی ریاضت و عبادت سے بندہ مقام نبوت تک پہنچ جاتا ہے لاکھ او برادری بھی ہے عبادت اور ریادت کے بندہ نبوت تک اے تے پکی گل اے دے تے سارے امام اتحاد نبوت مہد اللہ کی اتار ہوں اے سمجھو کہ اتا ہے رب سونے دی اور تینوں نبی دے اتنے اطراض نبی موجے کے اوپر تینوں تے گویا توجے اعتراض نہیں کر نہیں جائی اور جس نے اللہ کی اتھا دے اعتراض کیا رب تمجو انجو رب تی رات ہے وہ ساری طاقت دا مالک سارے خزانے دا مالک ہر قوت دا مالک ہر نقش اور ہر عیب تو پاک ایب ہے کہ نہیں تے عطا کرے وہ دے وہ دے تے تو دے اتا شک کرے تو آتے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں آخانگا قبلہ یہ تینوں نبی نبی نبی نبوت اور شک نہیں ہو رہا بلکہ دی طاقت شک کر رہی فرمائی لگتا یہ گل سان کسی نہیں سمجھائی ہاں ویخ ویخ دا ونڈ خدا دی قسم کر کے آ जरा मुन कि ने मैराज इतफा करना साइकु मैं पूछना इन्होंने मामे ने चन चावा किया अंग्रेज ने آخ بالکل ماما جی تفٹ گیا میں گل کی دن چ میں ایک تھان گل کی پڑایا بلکہ بندہ ایک میرے گل پی گیا اناغ خراب میں آخیا کیوں خیر ہو گیا انہیں آخیا تھی جا سکتے گل نی کرنے والی میں آخیا یار دس تاندے کنی ماری گئے گل میں تمہوں یہ دس جس نے ایک تھان ویکھی نہیں وہ اس فوٹو دی تحقیق کر تصدیق کر سال دین ہاں میں مثال دین کسے نے مسجد کے نہیں ویکھی وہ مسجد اکسا دا فوٹو لکھواؤ وہ ان کی تحقیق تصدیق کر سکتا ہے بھائی یہ بالکل ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک کیوں اے نہیں ابو نہیںل ورگیاں نے آخر تھی اے محمدی اگر نے مسجد اکشا دیکھی ہے ہم وہ لے آتے ہیں جنہوں نے مسجد اکشا کو دیکھا ہے ان وہ نشانیاں پوچھیں گے تو بتا دے ہم مان جائیں گے ہم مان جائیں گے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جب وہ مسجد اکثر جنہوں نے دیکھی ہوئی تھی جب وہ آئے وہ جو ہی سوال کرنے لگے ہر سوال کا جواب میرے پاک نبی نے عطا فرمایا مگر پھر بھی سر سید دے مقدر چیمان ج نہیں سی آپ نے دیکھی تھی تو تب بتایا نا خدا کی میرے پاک نبی نے اس موجے کی تصدیق یہودیاں کیتی نہ مراد سر سید تیون اولاد نہ یہودیاں چنے نہ کافر چنے نہ عیسائی چنے نیا پتہ نہیں کہ اس دلے نے تفصیل چ او انہیں او سن اکل والے اور بزرگ فرما کرامت اللہ کے ولی کی کرامت توجہ توجہ کرامت کینو آکھیا جاندہ ہے فرمایا کرامت انو آکھیا جاندہ ہے جین دیتے عقل نہ اپڑے نہیں سمجھے کرامتو شاہ ہوں دیئے کہ جھڑی عقل تم بار ہو تے قبلہ کرامت تے عقل تم بار ہوں دیئے ہے تے موجزہ وڈی شہ تو نہیں جی فرمائی کلوا والے میرے مولا تالا نے اپنے پا کبیب نے فرما کے ونڈ کی سدکے جا سفر بھی کجا رکھیا وے مسجد حرام تو اکشا بلے تا کے جہے اقل سے چلن گے وہ آخ گے ایڈی دور ساڈے دن لگ جات اے اے کے آ گیا سیر نہیں مننی وہ آسمان کی منگا تو لکھور لا لے جمین کی مننی ہے جنے آخنا اکل کھاٹے نبی لے آخیا بلا چرا ملنے نہیں یہ فرمائی لیکن نال ہے سنگی شاعر آخر اکلوالے تری دنیا میں پریشان رہے رے والے تیری دنیا میں پریشان ایڈا لما سفر یہ رات کے اندر ایک حصے چھوڑے ہو گئے اکل سے آخری نا وہ جی اکبال فرمتا اکلکو تلفید پورس کو تنقید فرست نہیں عقل کو فرصت نہیں عشق پر آنیاد درخت درخت درخت عقل دلائی اقل آخری سفر ہو سکتا آ سنیاں دا کی دا سمجھا ہیں سبحان لوی اقل نہیں مانتی مولا فرما پا سوال پیدا ہوتا ہے یا مولا کسہ حبیب کا بیان ہو رہا ہے پاکی آپ کر رہا ہے وجہ کی ہے کسا महबूबद महबूबदे बाकी अपनी बयान करोलिया जवाब हर एतराज का जवाब देता हर सवाल दे। हर साइल दे सवाल का जवाब देता अकल वाल दिया खोपड़िया का जवाब दे दता मौला ने फरमाया جائے جانے والا کون ہے بلکہ یہ دیکھنا لے جانے والا کون ہے موج ہے نبی کسے موجود نبی کسے اختیار نبی کی کسی طاقت میں شک کرنے والا مومن توجہ یہ ساقید بزرگوں کا یہ ہوئی عقیدہ حق توجہ نہیں جو فرمائی کیوں؟, کیوں ہم یہ کہتے ہی ہیں اگرچہ اگرچہ چا یہ ہے کہ نبی نبی نبوت ذاتی نہیں ہوتی ذاتی نہیں ہوتی اتا منائی لیکن کملا جدو اتا والا سارا کچھ تے پھر تے مننا چاہیے پھر بھی نہ مننے توں من توجہ نہیں یہ فرمائی ایسے واسطے ایسے واسطے خدا کی قسم کر کے اس نام مراد نے تفصیل چ لکھا انہیں خواب کی بات ہے وہ سرسور یہ خواب کی بات ہے خواب کی بات ہے میں کستے نا والے اور او دی فکر نو تسلیم کرن والے کدی سننی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی مسلمان ہو سکتے جا اگر مسلمان ثابت کر دن دا میں تیرے پیرن چاہیے شکتی کرتے ہیں اصل اپنا کی ہی نہیں بیان کر سکتے جی ہوئی اکیتا بیان کرنا یہ سختی ہے اور دہشت گردی ہے اصل سارا وے دہشت گر آ جی حق ہے تو پھر اے کرتے رہے ہوں انہیں آخیا روا خواب دی گل ہے خواب دی روحانی میرا روحانی ہوئی ہے جسمانی نہیں ہوئی پر میں آخیا سر بننا سوکھا ہے سر بننا سوکھ ہے امام نو بننا بہت مشکل ہے امام نو فرماتے ہیں فرمایا واپ دہی ہی اب دہی فرمایا ہمیں تو یہی لفظ بتاتا ہے کہ نبی کی میرا روحانی نہیں بلکہ روح جسم کے ساتھ تھی روح اور جسم دو ہزار فرمایا اس لیے اگر روح کے ساتھ ہوتی تو یہ آبد کا لفظ یہاں نہ آتا فرمایا پھر مولا فرماتا سبحان اللہ درا پھر روح ہے اب اور ایڈی فسی ہو بلی زبان ہے عربی یہ نو سمجھنا سارے واسطرو توجہ نہیں یہ فرمائی فرمایا عبد ہی یہ لفظ بتاتا ہے یہ لفظ بتاتا ہے کہ میرے نبی کی مہاراج روح روحسد ہوئی ہے جسم نال اور سد کے جا بڑی گل کر گئے نے فرمایا ہوئی بھی جسم سے روح دی کٹھی ہے ہوئی <تصفح> <فرما جائے تصفح> بھی حالت پیداری توجہ نہیں جی فرمائیے فرمایا یہ بھی دکھتا اسی عابد سے سمجھ آ رہا ہے لو کی پتا وہ بھائی مر گئے خدا کی قسم اے ستر ستر ڈگریاں حاصل کر کے پر حقائق کو سمجھنے کے لیے اللہ کے قرآن کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے میں ایڑ سے نہیں آچھا میرے پیر باہو نے میرا پیر باہو فرموتا فرمایا اوے علم با جی اور جڑا فقر کماوے کماوے جڑا فکر کماؤ اللہ کولوانہ کولوں نہ خل سڑب سردی تل جاہر بت خانہ یہ سرا کام نہیں یہ مارفا محمدیہ ہے درس کا روگ نہیں ہوئے خدا دی قسم کر کے آنا جتنی پلیچی پھیلا دوگیا کہ بڑا پڑھیا لکھا ہوا بڑی ڈگری پڑی بڑی علمیں پر کبلا ایک علم ہو ایک علم ہوحمان کی مارفت وے ایک علم ہوتا ہے جڑا شیطان کا یار بڑھا ہے برمان کی مارفت دے والا قرآن حدیث کی پتا گمان بھی آ جاوے نا یار بڑا موکھا کام ہے بڑا لما کام ہے جا چھوڑے جا وقت ہو گیا ہوئے نبی بارے بہت دے خدا دی قسم کر کے آنا آلہ حدرت اس قابل اور کرامت نبی غلام دی گل سن میرے سیدی آلہ حدرت جنہیں سارے سیے کی خونب ہاں جنہوں نبی کی گہرت ہوے وہ نبی دشمن رہی بھی نہیں رہے لاکھ کلو پڑے لاک کہیں ہم کے رسول اور لاکھ ہیں اور یاری ہی رکھے سر سید کے ساتھ خدا کی قسم اٹھا کے یہ گل سمجھانا چاہنا وا اور یہ عقیدہ دسنا چاہنا وا سنی اور آشک رسول دا یار نہیں بن سکتا جن رسول انکار اپنی واری آئیے اپنی سینس دی واری آئی ہے آخر وہ کافر چڑیا کھڑا چند گل پیا کرنا سب میں بندے آخیا آخ جی اب ٹی وی تیرا دماغ خراب ہوا پیا تنابری لڑتا پھر میں آخیا نا مراد تین ٹبے دکھا کے آخیا ہونے بھائی چند تی ہوجو نہیں جی فرمائی اور قرآن فرماتا قرآن فرماتا فرمایا لا تفتح ابواب او لوگ جہاں نے سڈیا آجتوں کی تکلیف کی اصل انہ اسمان دے دروازے کھولیں گے آسمان دے دروازے ایک کتے دے پتر کہڑے کپے چ لان گئے یا قرآن من یا ٹی وی نا ہاں یہ سر سیے دالیا مطلب یہ ہوئی ہے وہ آدم قرآن کیا جو بات مشہے کی وہ ماننی چاہیے جو عقل تسلیم کرے مان میں آبلا قرآن آخل ہے ادھا واسطے آسمان کے بوے یہ کتوں ٹاپ کے گئے لگے آخیا قوم آخر مولوی صاحب سامنے انہیں چن چ برے تھا ماری گیا ہی نہیں ویخ موس لیا ویخ ویخ تیرے عقائد تیرے عقائد کا किस किस قدر پاش پاش ہوا پڑا منی بھٹے نبی آخے اکل توجہ نہیں جی فرمائی اور ان کی گل منی ادا مائنا کملا چن چلی جا سکتے وکری گل ہے مندہ آخر مت مریجی پی قوم نے مینو ایک بندہ آخن لگا کہ مال بھی صاحبہ توں تنا چند تے نی جرمنی والے چند ہوٹل بناؤ لے میں آ فرشتیا ناہ دی طلب ہوئی کھڑی خدا دی قسم کر کے آنا अखे जर्मनी आने होटल बनाओ वेख वेख।, के वेख तेरा शिकार हो रहा समझ आजे भी समझ आजे भी वक्त ही अपनी वारी आई है कोई दलील नहीं बगैर दलील दे पूरी कौम मनी खड़ी है क्यों वो तेरा मामां जो लगना ید النبی دیواری میرے پاک نبی او نبی جدی زبان دشان ہے اعلیٰ وہ دہن جس کی ہری بات ہندی جب تک مولا تھی مردی رہو وہ جس کی ہری بات وہ خدا وہ دہل جس کی بات وہ خدا چشمے مت پوسل گا جی جی لو کیا شبان ہاں اپنی ماری آئیے توڑ چاند تھے اپنا ہی کھڑے نبی دے دیراج دے اج تک سر سید پلیت دی پلیت نسل یہ کیسے ہو سکتا ہے سچ آخر نے اکل والے دنیا میں پریشان رہے اکل والے تیری دنیا میں پریشان رہے اکل والے تیری دنیا میں پریشان رہے والے تجھے جس جس ہر رنگ میں پہچان گئے عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان خدا کی قسم کر کے آنا سنگیا تو تے نبی دے تے اتراض کرنا میں آ تین نبی دے گلوم کی گل سنم آدر کے جا یہ ہوئی تو دشا ہے میرے آلہ آدرت نے فرمایا فرمایا جڑا سر سید کا یہ ہے نبی ادھر دعو محبت نبی دا ادھر یاری کافرنا فرما جائے یہ خود بھی کافر ملنے والے بھی کافی چا فتح رویے لکھا پرما جائے جڑا اس کا کافر نہ آ جنو نبی دن رنگ چڑیا تبیرت رکھی سدکے ہزار آدرت چ لکھا پیا دیگر دو چار کتابوں کے حوالے بھی مل جاندہ لکھیا پہ لکھی پی گل سدکے جاواں کسے واسطے مننا محال ہوے پیا واسطے کوئی نہیں میرے آلاد سرکار اکوارا صبح اٹھے نے غسل فرماؤنا سی غسل فرماؤنا سی آپ سرکار سوچی پہ گئے فرمایا یار وقت بڑا تھوڑا ہے ادھر نماز پڑھ لیے یہ غسل کرنا وہاں نماز فوت ہو جاوے گی غسل بھی ضروری کرنا سی صدقے جام ارادہ کر لیا وے فرمایا یا مولا مدد تو فرماوی پہلے غسل گا نماز بھی عدا پڑھنگا نماز بھی وقت بھی بڑا تھوڑا یا غسل گسل یا نماز دل آدر سرکار نے ارادہ فرما لیا گسل کر گسل <تصفيق> خان نے تشریف گئے تسلی گسل کیا گسل کر کے جدو واپس آئے میرے آلہ حضرت نے واپس آ کے وقت ویخیا وے مولا سونے نے وقت نوتھ روکیا ہویا سی جتھے چھوڑ کے دس جی آڑی خراب ہو گئی میں آخیا کملال گڑی ہے جبرت سورج چن وقت دا سارا اختار جہا بن گیا بھی خدا دی قسم کر کے روک دی ہے وقت دی تیو وہ بس بند ہو جانا اے سفیا دی اشتلا اور بعد سفیا نے میرا شریف کے اندر دا داخل ہے فرمایا اللہ کے نبی پر وقت چلتا رہا آپ سرکار سفر کرتے رہ نشانیا ویختے رہے اور اے نہیں اے نہیں کہ بس آوڑا جاونا کی مولا سونے جی پسند سی او سیر کرائیے ہاں محبوب خدا تے وقت چلتا رہا مولا تعالی نے باقی کینات دے وقت کو روک د آلہ آدر پہ میرے پا کے نمبی واپس آئے کنڈی ہل بھی پیسر بنی دیر لگی پر یہ گل آشک سمجھ آ سکتی ہے سب پاک نبی سرور وسلم آپ سرکار آپ سرکار بارے آپ دا بوجھ جڑا نہ من شک کرے اکل دے پیچھے چلے وہی پلی گئی اقل چمن والی گل ہی نہیں इश्क के तराजू तोलन वाले कामयाब हो जाते हैं अकलों के चलने वाले मारे छद के जावा सा की भी पाक सरकार का मेहराज हक युक साढ़े न سر سید نے شک کیا بلکہ انہیں تے بوقا ماریاں نے تعلق سر سید ہو تعلق پکی گل ہے آقی کی گل مولا نے فرمایا اللہ کی بار ایک میرے پاک نبی سرور دا خود موج شریف دا وجود ہے ایک ان بارے عقید ہے اور ایک موج شریف دا مقصد ہے اس سفر شریف دا مقصد ہے مقصد کی ہے بھئی تھوڑا جا پہلے بیان کیا مقصد بعد لوگ آخری مولا تالا لیں موجزا. نبی پاک سرکار میں راج کروائیے آپ ملاقات واسطے ملاقات واسطے پر ایک گل نہیں مراج سفر مراج کا سفر اللہ فرما والوں اکرا بولے ہی میرے حبل مومنا دیشہ رگ تریب ہے تو محبوب تو دور سی اس ذات ملن واسطے ظاہری پینڈے نہیں کرنے پہلے دل دیا کھولے مقصد ایسی لنوریہو من آیاتنا جے مولی تعالی نے دوسرے مقام پہ فرمایا لقد را من آیات ربہل کہ بے شک لقد را من آیات ربہل کبرہ बेशक साढ़े महबूब ने खुलिया निशानिया वेखिया ने बड़िया निशानिया वेखिया ले लूरिया मिलना या तिना मौला फरवायासा मेराज तवाइए ताकि असं निशानिया खावा نے لکھا وے مولاطانا ایک نشانیاں بھی کھان واسے کرائیے ایک اپنے محبوب دا مقام بھی کھایا سری <سؤال> نسے سری ہوئی لری ملا تنا ہے ہر آیت دا ہر آیت کا ایک ظاہر مان آکری مان آ فر باطری مانے صوفیاء بزرگ کئی کٹ کٹتے اپنی اپنی سمجھ اور فقاحت دے مطابق فرمایا نشانی رب سونے نے یہ کھائیے کہ اے لوگو میرے محبوب دا مقام ویخ لو میرے محبوب دا مقام عرش عظیم ہے توجہ نہیں آدر فرماؤں فرمایا وہی لا مکان کے مکین ہوئے وہی لا مکان کے مکین ہوئے سر عریش تخی ہوئے وہ نبی ہے جی ہے جکا خدا ہے جس, جس کا مقام نہیں مولا نے فرمایا لنیا آیا چنا تا کہ اتنا اپنے بندے نشانیاں بھی کھائیے چند نشانیاں بیان کر کے گل کیوں مقصد نشانیاں مقصد کا جڑا بیان وہ ضروری ہے تاکہ پتہ لگے میرے محبوب نڈا وا بھجا جا سونے نے عطا فرمایا تو مولا تعالی نے اپنے سونے بیب نو کی, کی بکھایا چاند نشانیا ساریا دلی بیان ہو چاند بیان کر کے گل ختم کر اللہ میرے آقا نامدار سلح وسلم آپ سرکار فرما فرما جائے جان میں رستے جا رہا تھا میرا گزر ایک ایسی قوم تیو جائے ایسی قوم تیو جی غذا جہنم دے پتھر تھن جڑے پتھر دے پکل پکل دے سن جتروں میں ٹوٹ ٹوٹ کے پگل پگل کے پیازا دیتی جا رہی او وہ کھڑے سن پر پتھر ہو بھی جہنم کا کھا کو سکتا جو نہیں جو فرمائی سدکے جاوا میرے نے فرمائیے جد میں اے جبریل کون uh! حضرت جبریل نے عرض کی یار سلو لوگ نے لوگ نے جیڑے दूसरे का हकूक दूसर के हकूक पूरे नहीं सर करते हक ननाबे वाली तुन जाते सन दूसरे का हक दूसरे तक नहीं सन पहुंचाते जनाबे वाली इन्हों करके सलाह दी जा रही है سونے نے یہاں بھی یہ مقرر کی خدا کو نشانیاں دسا بھی جرا فائدہ ہی نہ ہوجو نہیں جی فرمائی تیرے امال کی سلاح نہ ہو چنگا میں وہ دساں جن تیرہ ویخ سخت سدا میرے آکا نامدار سلو ایک بندہ ویخیا جا خون کی نہری چیا خون کی نہر وہ نہری چ پیا تیرتا ہوا دے ہال ہوتی سوت کھا دوسری ہدی سچا لیلت لوسری ہبی والا قوم تون کل بجوت فی حلت تورا من خارج تون کل تمہاؤ جبریل کالا ہاؤ لایا کالا میرے اکا نے فرمایا اے اے اے اے میرا آج دی رات میرا آگو داری ایسی قوم چھیا پیٹ کوٹیاں وے سن کے دے کے سپ سن جڑے باہر در پہ آتے سن میں ارد کی کملی والے آؤ سوت کھان والے نے. تیسری رواج ہے کافراناہٹ دے کافر انہوں نے لتاڑ لتاڑ کے پانے میں میں پوچھیا وے کون نے جبریل ارد کردہ یا رسول اللہ سود خور نے خدا دبتا میرے آقا نے فرمایا برابر اے چھوٹے دال ہے وڈے دبا کون کر سی خدا دباج اصل تخرا جب تک اوت نہ کھائیے معاشی ترقی نہیں ہو سکتی بل کے جناب والی ہے تھوڑے دن لوگ گبرانا دونوں کوئی بہ آئے آلویا چاہیے دین دود کی گنجائش کھن کو دس کون آئی تھا بادشاہ آئی توجہ لیں نہیں فرمائی سیانے والے آئی روح فرش کی مطلب روح پوری بری ہو فرشتے دودا خا روح اچھی ہو فرشتے جلنا کال جی ہو جی روح تے جے ہو جی برادری توجہ لیں جی فرمائی ہو فر آو تھے اگو وہ گل یہ جڑا آخ کہ دین چ سو کی گنجائش کڈو میرے آکال فرمایا ہے سود کھا چھوٹا بنا ماں بنا کر برابر ہے جہا آ کے گزائش کھڈو وہ یہو ہی نہیں چاہتا بھائی سارے توجہ نہ مراد سود سوت کا سود کٹیا نے رکھے نے پرافٹا کہ سوت دشبا ہی نہ ملے کوئی یہ نہ آ کے سوت کام نہیں جی یہ بزنس سے پرافٹ ج جا رہی ہیں توجہ نہیں رہے فرمائی میرے نے فرمایا پھر میں ایک ایسی قوم وی جنہ دے سر چاکیاں رکھ کے ترشتہ چاول فرشتا وے کل تمہاؤلا یار جبریل میں پوچھا وے جبریل کون جبریل ارد کرد یار سول اے لوگ نے دے سر نماز دے وقت نماز تو جاندے سن جی مطلب اے نماز چھڈن والی برادری ہے اے نماز نہیں سن سنپڑتے یہاں کا پیچا ای نکلتا رہ سی تے دا رہ بنتا رہی یہ ہوئی حال رہنا توجہ نہیں یہ فرمائی اور یار ویخ دیکھ خدا کی قسم کر کے آنا دین اسلام کے سارے احکام مبارک نے لیکن سارے احکام فرد حج زکات واجبات سنن سارے ارکان دین متین دے جبری لے کے آئے مولا نے بھیجے نے تو جبریل لے کے آئے نماز دیواری آئیے محبوب خدا خود لے کے آئے نا ہاں ہاں ویخ میرے آقا نے فرمایا جو ایتر تو فی نیسلا مولا سونے لے میریا اکھان دی ٹھنڈک نماز چ رکھی نبی فرماوے میری اکھان کی ٹھنڈا کے امتی نیڑے میں لگے نے فرمائی ساڈا وہ حال ہے کسے بندے کا کھوتا والی مسیح امام صاحب کیا گسا پچھو مالک آ گیا انہیں آخیا نہ مراد آ شرم نہیں آتی کھوتے آڑ کو پاکستانیا کا جھوٹا پیتی بند آئی انہیں آخیا مولوی صاحب جان دے پر گسا نہ کر کیوں گھا کرنا یہ بچارا جانور تھی بے اقل سی واڑا ہے کدی بھی بڑے ہیں؟ توجہ لے فرمائی کھی سان بھی اور سو مولا فرما جنت کل جنت چ نا جنتی ہو گے نا فی جناتیت ساعلون عن المجرمین جنتی پچھنگے جہنمیاں کو لوں مجرمہ کو لوں سوال کرنگے ما شالک کم فی سکر کیڑا کام تھوانوے دے جاننا میں چلے کیا یا بے کیا میں جاننا میں چاہیوں قالو لمنا کو من آخانباد نہیں سا پڑے جہانا نہیں سا پڑتے بال کھائے کھیل والے رات او نی کمبڑیا پیا میچ لگا پیا ہوٹ کا یہ ویسے ہی ویلا نماز نہیں تے میچ لگا پیا ہوج دیا بھائی میچ نماز تو وا ہے توجہ نہیں جے فرمائی ہاں والی بال میچ کرکٹ دہلے دے نماز بعد پر کبلا بزرگ فرموندے کو پہلا سوال نماز دلا سوال بارے ہونا پہلے پوچھے جان نماز پڑھتا سایا نہیں اگلا کھاتا بعد پہلا سوال جن نے نماز نماز نکھیا ہی نہ ہو اج کل بندہ کسی نے آخے نا بھائی چلو یار چل یار نماز پڑھ لیے وہ آدھا تم مسیح باہر بہنا کیوں خیر ہے میرے کپڑے نہیں ٹھیک رہ میرے میں آخر مرے کدی آخیا کر بھائی اچھا چاول نہیں کھانے ٹھنڈ خراب ہے لنگر دی واری آوے کہ کچھ ہے خراب نہیں آتی دی. نماز دی واری توجہ نہیں یہ فرمائی اور سن میرے آقا نے آخرا مومن اور کافر کے درمیان فرق یہ ہے کہ مومن نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز چھوڑتا ہے یہ نماز مومن کے کافر توجہ ہے خدا کی قسم کر کے نا اتنی سخت سدا اور اتنی سخت تازی آئی نماز دے چڈن دے بیان آقا نے فرمایا بے نمازی, دا بدورک فرما بے نمازی تو بزرگی تو ویخ میرے آقا نے فرمایا یار کی اہمیت فرمایا اصلا معراج المؤمنین او میں آج تے جا کے کی تے واسطے وہ توحفہ لے کے آیا کسی زمین کر لوگ پر نماز پڑھنے والا ہوا مولا علی فرگا مولا علی فرما نے میں جدی کی ہوش سنبھالی نماز پڑھ لا اتنے تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جتنے تک پہلے سج رب دا دیدار نہ کر لیں سلا تمہارا المومنین پر سان سان کوئی پتہ نہیں اصان نماز نو جناب والی فرض دی اہمیت نہیں دے فرض نو, فرض نو اہمیت نہیں دے, دے, دے, دے, دے سدکے جاو سبیا جڑا نماز نہ پڑے مسلمان کون آکھے یاد پڑھنی نہیں جی پڑھنی ہے پھر نیت فساد ہے بتا کے برادری آکھے یار بڑا نمازی بندہ ہے بڑا پرہیزگار بندہ ادھر نماز چپڑی تو نماز پڑھ کے واپس آیا تو سیدھا ٹی وی دے کے میں کیا ہوں نماز دا اتارا تھینک ہے تاکہ رب بھی راضی رہے توجہ نہیں فرمائی پر کبلا بے نمازی بے نمازی تو جنگل دے جانور بھی پناح منگتے نے یا مولا سان بے نمازی تچا وے مڑا لینا اتنے پریشانیاں نہیں مکدیاں برکت نہیں پی گھر جھگڑے نہیں مکتے فساد نہیں مکتے میں کیا تیرے مکالے مکن فساد فرمائی ہاں نہ مکالے تو نہ پریشانیاں مکن گیا خدا کی قسم کر کے آنا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے اللہ احکام کی قدر پہچانی لوگوں کو اللہ اللہ اللہ نے پھر ان کی قدر پہچان قدر دی سو سال کرماد کر کر ایسی نماز ایسی نبی پاک سرکار دے یار نماز پڑھ رہے سن آپ دے بچے کے اوپر پہ چیا سپ گھر وال رولا پا دستی آپ چ نماز پڑھتے رہے وہ جست ہوئے جماز پڑھ کے سارے ہوئے پایا سر گھر والے آخیا سارا شہر کٹھا ہوا کھڑے بچے بھی جان جاؤ آئی تمہیں پتا ہی کوئی نہیں فرمایا میں جتے جس بار گیا سا اتے میں کسی دا خیال رکھے ہی نہیں, نہیں جل رکھتا توجہ سبکے جا میرے آکا لیں فرمایا میں اکی گیا میرا ایک ایسی قوم سے گزرو اپنی گمانا نٹ رہی ارد کردہ کملی والیا جنا تری امت چساد پھیلایا بعض کتاب لکھا فتنا پرور خطیب سن فنا پرور ایک روایت چاہ ہے کہ جبریل نے, لوگ نے جنہ فتنے نو پرورش کی تھی. فتنہ پایا. اکثر کتاب جی لکھا پیا بھائی یہ فتنہ پرور خطیب نے دوسرے لفظ سمجھا سر سید یار وہ دی فکر دلے ماڈرن ماڈرن میان قرآن مگر کرباڑا ایمان نہ لوگوں یہ لگے کہ قرآن بیان کر مگر ایمان نہ کباڑا ہوگا توجہ ہے میں آخیا میرے پرو اپنیا زبان اپنے ہاتھ کٹو گے توجہ ہے سد کے میرے آگا نے فرمایا میں اے گیا میں جماعت بلکہ ایک جماعت ویچھیے جنہ کے کچھ لوگوں دے چہرے سیاہ سن کچھ سفید سن میں پوچھے بادل نہیں رلن دا اللہ تعالیٰ, ہے، نال برائی دیتی، نال باطل دیتا، مولا تعالی نے یہاں کے چہرے کو دور نال سفید کر دے کالے چہریاں والے وہ نال نیکی بھی کیتی ہے، تے نال برائیاں بھی کی سب کے پھر مولا تالا نے یہاں تو فرما دے لیکن یہاں کے چہرے کی سیاہی یہاں کی برائیاں دی وجہ ہے چہرے سیاہی سیاہ یہ برائیاں دی وجہ ہے نا بھائی بندہ کی بھائی مقصد ہے کہ خالی بادت ہی کرے نال چلو کوئی مکالا نہیں ہونا چاہیے بھئی نال نما ہوے تو ہاں ہو <تصفح> ہوئی <بھئی تصفح> <بھئی تصفح> نال موسیقی سوسیقی ہوئی روح دی جو گزا ہے نما ہی ہوئی رلان والے کا حال ہے تو جا خالی برائی کرتا نیکی والے پاس آئی نہیں خالی برائی تے چڑیا کھڑا انہوں کی حال ہوگا توجہ لیں جی فرمائی خدا کا بندہ کرن واسطے ضروری ہے میرے آقا نے افضل برائی کا افضل افزل برائی چھڈنی برائی چھ تا نیکی کر پھر نیکی دا فائدہ ہو خالی نیکیاں ساڑی قوم آخری نیکیاں وال بلاؤ میں چیک بلا ہاں یمرون بل معروف ین ہاؤ نہ جتھے منکر جھے امر بل معروف حکم آیا نہ یل منکر کا حکم آیا جیکی کر حکم آیا برائی کو روکنے کا اس لیے یہ مومن کی صفت ہے مومن نیکی کی طرف بھی بلاتا ہے اور برائی سے بھی آ جا آ کے بھائی ٹھیک ہے ہر شاید دبی رکھو تے پیتی رکھو بس فرق عمل کرو چاہیے توجو لی نے فرمائی ہاں بھائی کوئی بندہ زنا جی کرے ان روکیا جائے تو رو جا رو. ان بندہ آخر بھائی تنت کے مطابق ستا کرے توجہ لی جی فرمائی آہ. خدا دا بندہ جب تک برائی تو نہیں روکے گا اس وقت تک برائی دے اثرات اس قوم چے جب تک برائی دے اثرات رہن گے قوم کدی ہدایت نہیں قوم کدی ترقی نہیں کر سکتی ترقی اے ہونی ہے برائیاں چھڈن برائیاں پڑنے وال نہیں میرے آکا امامدار اگے چلے گئے فرمایا ایک عورتوں دی جماعت ویکھی آخری گل گل من لگا دی جماعت جنہوں چھاتیا دے بل لٹکایا گیا اور سروں دے, دے اندر انہوں دے سروں دے اندر لوہے دیا سلاخان ٹھوکیاں جا رہی تھ ہاتھوں میرے آکا نے فرمایا بڑا دردناک کتاب سی میں چیخیا نے میں ان چیخان سنیا نے ادھر تبجو کی ہے تو میں پوچھے جبریل یہ کون نے ارد کی آ رسول اللہ عورت نے جڑیاں بدکار جڑیاں گل کھول دیا بدکاری بہت سارے من لے پا گل کھول دیا بدکار عورت میرے نے فرما ہے جیڑی عورت خوشبو لا کے باہر نکل ہے حدیث پا کے خوشبو لا کے باہر نکل ہے وہ او فلا اور فلا ہے فلان کا مانا دسا پنجابی چھ فرمایا کنجری ہے جیڑی عورت خوشبو لا کے نکلتی ہے حدیث نہ تیری جی میرا سر توجہ نہیں یہ فرمائی ہن اے بدکاری ہے زینت اور پتکاری کر کے غیر محرم دے آنا یہ بھی ہے غیر محرم تک اپنی آواز پہنچا یہ بدکاری گئی خیر محرم کرنا یہ بدکاری گئی کرنا یہ اسلام نے عورت لاگو کیتے اگر کوئی بھی چھوڑے گی تو بدکار دے زمرے چوجی فرمائی مثلا میں مثال دے قرآن نے فرمایا یہ اے چار دیواری ماہر نہ نکلے اپنے گھر اندر قرار پکڑے باہر پھرے نہ پے پیدار نہ جاوے کیوں اے باہر فرن والی شہ نہیں یہ لکاولی شہ وے ان رب دران فرما دا اے لکے پر جیڑی آخر نہیں میں تے پارا کچھ میں تے پدار جا تھا میں چڑی تے چڑیا گھر تھا میں تے تے جھولے جھول سا توجہ نہیں جفرمائی وہ اسی زمرے چی وہ زمرے چی اور جیڑی اپنا زیور سیب زی وزینت کر کے تے غیر محرم کے اگے ج میرے آقا نے فرمایا اگ دے پوائے ہوئے دے, دے یہ جڑی بہار بازار پھر اس نو اس کرم نو نکھ بھائی ایک چوڑی توہے والی تتی کر کے ہاتھ چ پا کے نہیں پا سکتی کبلا جی دے اگ دےو رونا دے بنے گا ہوں بدکاری دی ہر سورت ارد کیتی وال سورت لائے بدکار عورت نے بے پردگی بے پردگی یہ بھی بدکاری ہی. کیوں مولا فرما ہے مولا فرما ہے والا یدر ما محرم تک نہ زیور نہ جی ماں وہ امام گدالی ہے ساڈے ویخوے خدا تک کا سمے کابر کیڈے گیرت منگ سک امام گدالی نے لکھے عورت عورت دوری ڈنڈا سمجھ ہو عورت دوری ڈنڈا کٹے نا تو جی کٹن علی عورت ہوئے ہو لوک کے کی کٹے کہ کٹی چن دی ٹھک ٹھک بھی غیر محرم تک جائے یہ ساڈے ہی مام ہے توجہ نہیں جی فرمائی ہاں ساڈیا ابا ساڈیا کابرین پورے گیرت من سک تا خدا دی قسم کر کے آنا وہ غیرت بند جی سن پھر انہیں عورتوں کی گو چزالی ورگے آتے پر کبلا ہومالی اوشن او, اور <وزال> او ر�� or... باہر نہیں تھڑ نکل دیا یہ گھر نہیں کھلوتی وہ باہر نہیں تھڑ نکلیاں یہ گھر نہیں کھلوتی کبلا یہو جی عورت میرے آقا نے فرمائی ایک عورت چار مردوں دودا گی کتنے چار چار ابا جی بھی, بھی اما پاک بھی نال. تے لالے جی اور بھی رن مریت بھی شوہر صاحب توجہ نہیں جی فرمائی چارے یہ تو نال چار لئی جاندی لی جانے جی کرمیاں چار رل گئی تے مڑ سے پورا جگا گیا توجہ نہیں جی فرمائی بزرگ نے اور میں بھی بھی یہ سوچ رہے ہو کہ یار اج کل سا نسل چ کوئی غیرت غیرتمند کیوں نہیں جملہ جیڑا جمتا ہے وجہ واجا کی ہے وجہ یہ ہوئی ہے بزرگ فرما نے فرمایا جڑی جیڑی عورت عورت سپ دی ماننے دے جہا سپ لکیا ہوا سمندر دینے چوبتا بنتا جہا ہر پیر تر موتی نہیں بنتا جب بڑے بھی تو خام بنتا ہے فرمایا جی ہر کمینے دی نگاہ لگے جن تے جمن والا یا شاید فری کیوں انہیں ہر کمینے دی نگاہ دی نگاہ, دی، نگاہ دی مار کھا دی ہے اور جڑی انج لکی ہوگی نا کہ جیسے جسم کا کوئی حصہ غیر محرم نے نہ ویکیا ہوئے جدوی گو دال آئی تو گوش آزم بن ہاں جدو لال دال بابا فرید بنتا جڑا پوری دنیا رنگ دے مگر جہات جی یا جہاں جی پیدائشان تیرے سامنے میں پہ آ جام جی بداری ہے تے اولاد مکاری ہے کیوں چنگیا تو مامداری پوتر سرداری تو چلی گے جی پر ہاں ہونا کہ بلا جی ہوئے باہیا جائے اولاد ہوئے اقبال فرما اقبال آخابے ماں دن زر ماں فولاد بل شخصی نہیں ماں دن زرے ماں دن شکتی نہیں ماں ماں فولاد پر شکتی نہیں بے حیاما اولاد جل سکتی نہیں ارے بے حیا ماں با اولاد شکتی لگی ترجمہ میاں نے میاں صاحب نے, میاں نے, میاں نے دا ترجمہ کیتا میاں صاحب فرمو کریں فرمایا تم اثر ہوتا بچ پیا دیل کو ہوے جے ہو جی دھی ماں محمد پتیاں جہی دھی محمد وہ جے پوتھی اور سجنوں دیس پاک میں اندرایا میرے آقا نے فرمایا لا ایمان الح لملہ غیرت الح اس کے پاس ایمان نہیں ہے جس کے پاس غیرت نہیں ہے توجہ ہے کی مطلب جدو غیرت ختم ہو جاوے تو ایمان بھی مک جائے کیوں غیرت ایمان بھی جس ہے ایمان اوے رہ جتھے غیرت ہو بے. اور گیرت کنو آخیا جائے غیرت آخیا جا سب تو وارت مند ہوئے جا پہلے نمبر تے اپنے رسول دی غیرت رکھ دو رسول کے دشمن ہے چیتے والی آکھ رکھ دو پھر غیرت رسول تو بعد اپنی جی بہن بی عزت دا محافظ کے ہاں توں ہوحرم کی اک تچاو جسم بچا غیر محرم دن تو ان دی آواز بچاوے وہ جا میں حکمانہ سفرت جا رہے تھا میں خود بیکھیا کھنا تھا نال پیو سی ماما سی پراہ سی شوار سی جڑی بلا مر دیا تھا تو نال تھی اندے لڑکی او آیا جناب سیٹ ہے سن کو بس دے بندے کھلوتے سن سنڈے بیٹھے سن دو کال جی سر سید کی روحانی اولاد وہ او پھر یہ ہونے تے وہ ہر فٹافٹ اٹھ پیا ان دوسرے آرک مار وہ اٹھ پیا انہیں آخر یہاں آ جا او جڑا نال دلہا سی انہیں یہاں بھی اگوں غیر مارا بیٹھا انہیں آخر بیٹی بیٹھ جائیں یہ آپ کبائی بیٹھ لکھ ہوں جیا دلہ لاکھ نوازا پڑے لاکھ سجدے کرے لاکھ حیرات کرے لاکھ رقت دے خدا دی قسم کر کے آنا بغیر دی عبادت رب سونا او دے منہ مار رہا کیوں جتھے غیرت, غیرت نہیں اوتے ایمان نہیں او اور جتھے ایمان نہیں اوتے عبادت کوئی نہیں فائدہ دے سکتی عبادت ایمان اور ایمان غیرت خیرت توجہ ہے نا ہاں غیرت خیرت اقبال ہے غیرت تو بڑی چیز ہے جہاں کو میں سمجھے کوئی نہیں غیرت تو بڑی چیز ہے جہان تکو تو میں غیرت تو بڑی چیز ہے جہان تکو تو میں پہنا دیے ترویش کو تاج شہر شاہی پہنا دیا کیا غرت گرت پہنا دیا پہنا دیا ترویش کو تاج شہر اللہ سونا اپنے حبیب دا صدقہ عمل دی توفیق عطا فرماوے جو سنیا یہ غلطی خطا ہوئی ہے تو معاف فرما باقی نی بار گاہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا سنگی آخیا بھائی پیر بہو کا شیر سنا تو یہ سنا لگا با کی کوئی نہ آتے ساڈی قوم فرمائشہ سے شروع ہے پیر باہوں فرما فرمایے جو تم او فیارہ سو سبق پڑھایا گیا کھل اکیا اچھا چت پولاول لایا کہتا ہوں پت لبلو پیش کیتے ہیں جناب یہ اگر کسی کسی گلتے اعتراض کوئی سوال ہو کوئی خلش ہوئی ہوے کسی تو بلا سوال کر سکتا پوچھ سکتا اور ایک گل میری یاد رکھنا جہا بندہ ہوا نا حق دا حامی یا متلاشی یا اصلاح دا جڑا تالب ہوتا نا وہ ہمیشہ سامنے گل کر رہا جا شری ہونے باد ہوے انہ ہوتا ہے پھر وہ جناب آئی نہ پھیڑیاں رننا واگ پچھوں لوک لوک گلیں میں گل جو ماروزات جناب سامنے پیش کیتے نے جو کیتیاں نے اگر نوں بائی نلش ہوئی ہوئی کوئی ہوا ہو اتراض ہوے کوئی سوال ہوے یا کسی کو کوئی گل سمجھ نہ آئی کسے نوں کوئی تکلیف ہوئی ہو کے نا لوگوں نے آخیا جی ساڑی قوم بتی گئی آخری یار میرا بڑا دل دے یار مہمان نوا کیتی ہے مہمان نوا نہ کرے اجے یہ کوئی یہ گل ہے تو دسو نہیں تے سلام پڑھیے دعا کریے سوا ایک ہو گیا